ع رسول الله وعلا يا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نصائی شریف حدیث نمبر 1294 1294 فور جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا دس گناہ مٹاتا ہے اور دس درجات بلند فرماتا ہے درود پاک پڑھنا کتنی پیاری عبادت ہے کتنا پیارا عمل ہے کہ اس سے اللہ تعالی کی رحمتیں حاصل ہوتی ہیں درود پاک پڑھنے سے گنا مٹائے جاتے ہیں درود پاک پڑھنے سے درجات بڑھائے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسحدی وبارک و وسلم مدنی چینل کے ناظرین جنت و دوزخ سلسلے میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید مرحبا ویلکم کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے دو مقامات جنت اور دوزخ بنائے جنت میں اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ بندے رہیں گے جہنم کے اندر دوزخ کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ناپسندیدہ لوگ رہیں گے جنت میں اللہ کے دوست رہیں گے دوزخ میں اللہ کے دشمن رہیں گے جنت ایمان والوں کے لیے دوزخ کفار کے لیے جنت میں ایمان والے اور اعمال صالحہ والے جو ہوں گے نیک اعمال والے وہ داخل ہوں گے جہنم میں کفار کے ساتھ ساتھ وہ بھی داخل ہوں گے مسلمان تو تھے مگر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی نمازیں نہیں پڑھیں روزے نہیں رکھے حج نہیں کیا حالانکہ کی استطاعت تھی زکات نہیں دی حالانکہ صاحب نصاب تھے نگاہوں کی حفاظت نہیں کی زبان کی حفاظت نہیں کی کانوں کی حفاظت نہیں کی ماں باپ کی نافرمانی کی اولاد کی دینی تربیت نہیں کی کاروبار حرام طریقے سے کیا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی تو ایسے مسلمانوں کے لیے بھی دوزخ ہے مگر دوزخ میں ان کے لیے ہمیشگی نہیں سزا بھگت کر یا اللہ کی رحمت سے یا شفاعت مصطفیٰ سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے جنت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ جو گمان و بیان سے باہر ہیں اور دوزخ میں ایسی سزائیں ہیں ایسے عذابات ہیں جو بندہ گمان ہی نہیں کر سکتا دنیا کی ساری تکلیفیں ساری مصیبتیں ساری بیماریاں ساری اذیتیں جمع ہو جائیں جہنم کے سب سے ہلکے عذاب کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا جنت کے اندر ہمیش کی ہے فار ایور جنتی جنت میں رہیں گے اور جنت میں وہ وارث کر دیے جائیں گے اور دوزخ میں کفار ہمیشہ رہیں گے مسلمان اللہ کی رحمت سے اس کے محبوب کی شفاش سے نکالے جائیں گے مگر جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا یاد رکھیے کفر ہلکا جانے گا تو ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ رہنا پڑ جائے جنت میں مہمان نوازی ہوگی اللہ کے سلام آئیں گے جنتیوں کو جنتیوں کو فرشتے سلام کریں گے جنتی بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے وہاں لغ بات فضول بات گالی گلوچ الٹی سیدھی باتیں نہیں ہوں گی سیدھی سیدھی باتیں ہوں گی اور دوزک کے اندر عذابات ہیں عذابات طرح طرح کے عذابات اللہ کی پنا اللہ گرم کھولتے ہوئے پانی کو پلانے اور سر پہ ڈالنے کا عذاب آگ کے پہاڑ پر چڑھائے جانے کا عذاب بھوک کے مسلط کیے جانے کا عذاب جہنم کا کانٹے دار زہریلا درخت زکوم تھ کھلائے جانے کا عذاب نہ جانے کتنے قسم کے عذابات ہوں گے آگ کی وادیوں میں آگ کے کنو کے اندر اور کفار کو تو فار ایور آگ کے صندوقوں میں تابوت میں بند کر دیا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پنا اللہ کی پناہ ترمزی شریف کی حدیث سے پاک سنیے اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں دو ہزار پانچ سو نو حدیث نمبر ٹو فائیو زیرو نائن حضور نبی کریم رعف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں گرا دیا جائے تو دنیا والے سخت بدبو میں مبتلا ہو جائیں غساق کیا ہے سنیے دو زخیوں کو پلائے جانے والا پانی وہ پانی کیسا ہوگا کس چیز کا ہوگا دو زخی جو وامٹنگ کریں گے الٹیاں کریں گے قہ کریں گے وہ دو زخیوں کا خون اور پیپ دو زخیوں کا کچھ لہ اس کا مجموعہ ہوگا جس کو دو زخیوں کو پلایا جائے گا اور مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ غساق یعنی دو زخیوں کی قے دو زخیوں کا خون پیپ کچ لہو یہ کافروں کو پلایا جائے گا مسلمان جو گناہوں کی پاداش میں جہنم میں جائیں گے انہیں جہنم میں رکھا تو جائے گا مگر یہ غساک نہیں پلایا جائے گا کس وجہ سے مسلمان گناگار ہے مگر یہ منہ سے اپنی زبان سے اللہ تعالی کا نام لیتا ہے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑتا ہے اللہ تعالی نے انسانیت کا احترام فرمایا مفتی احمد یارخان عہمی فرماتے ہیں. کس طرح کہ ماں کے پیٹ میں بچے کو غذا کیسے ملتی ہے حیض کے خون سے ملتی مگر وہ غذا ناف کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں پہنچتی ہے منہ کے ذریعے نہیں پہنچتی تو مسلمان کا منہ اللہ اور اس کے رسول کے نام لینے کی جگہ ہے اس لیے اللہ تعالی نے وہ ماں کے پیٹ میں بھی اس اس کو منہ سے غذا نہیں دی انسانیت کا احترام فرمایا اور کفار نے انسانیت کھو دی تو انہیں یہ سزا دی گئی اللہ غصہ کن جزا ام کا تو اب مجھے اور آپ کو کیا چاہیے ہم اپنے منہ کو جھوٹ سے بچائیں ہم اپنے منہ کو غیبت سے بچائیں چغلی سے بچائیں گالیوں سے بچائیں ایسی باتوں سے بچائیں جو کفریا باتیں حرام باتیں ہیں مکرو تاریمی باتیں بری باتیں کیونکہ اس منہ سے تو ہم نے کلمہ پڑھنا ہے اچھا لگتا ہے کہ اسی منہ سے ہم گالیاں دیں اس منہ سے تو ہم نے ناشری پڑھنی ہے ہم کیوں غیبتیں کریں اس منہ سے ہم نے غوث پاک کی اور اولیاء کرام کی کرامتیں بیان کرنی ہے تلاوت کرنی ہے نیکی کی دعوت دینی ہے اس منہ سے تو ہم نے اللہ کے پیاروں کا ذکر کرنا ہے تو اس منہ سے ہم جھوٹ بولیں غیبت کریں چغلیاں کھائیں گالیاں بکیں جھوٹی قسمیں کھائیں جھوٹے وعدے کریں اچھی بات نہیں تو کاش ہمیں ہر عزو کا کفل مدینہ نصیب ہو جائے کفل مدینہ دعوت اسلامی کی ایک مدنی اصطلاح ہے یعنی حرام کاموں سے تو بچنا ہی ہے فضول سے بھی بچنا ہے حرام باتوں سے تو بچنا ہی ہے فضول باتوں سے بھی بچا جائے حرام کھانے سے تو بچنا ہی ہے زائد کھانے سے بھی بچا جائے حرام باتوں سے تو بچنا ہی ہے فضول باتوں سے بچا جائے حرام سننے سے بھی بچنا ہے فضول سننے سے بھی بچنا ہے دو زخ کی کہاں تاب ہے کمزور بدن میں کم زور بدن میں دوزخ زخ کی کہاں کم زور بدن میں کم زور بدن میں ہر اردو کا فل مدینہ ہر کا تاری لگا کفل مدینہ یہ کفل مدینہ نسیب پتہ کب ہوگا جب آپ کو اچھے دوست ملیں گے جب آپ کو اچھی سوت ملے گی جب آپ مدنی چینل دیکھیں گے جب آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کا وزٹ کریں گے جب آپ نمازیں پڑھیں گے آپ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اللہ تعالی ہمیں جہنم سے بچائے اللہ ہوم اجرنا مینار اللہ ہوم اجرنا مینار الہ ہوم اجرنا مینار جہنمیوں کو بیڑیاں جو پہنائی جائیں گی ہتکڑیاں جو ہاتھ میں پہنائی جاتی ہیں بیڑیاں جو پیروں میں پہنائی جاتی ہیں یہ آگ کی ہوں گی فائر کی ہوں گی اور جو جہنم کے ہتوڑے ہیمر وہ کیسے ہوں گے گرز کیسے ہوں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ جہنم کی توک اور بیڑیوں اور زنجیروں پر جس کو یہ پہن... پہنائی جائیں گی اس کا نام لکھا ہوگا آئیے قرآن سنیے پارہ سترہ سورہ حج آئت نمبر اکیس بائیس قومی رومن حدید کلو پو منہ من گم مینگم مین ادو پو بل ہری کو ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں گرز مینز ہیمر ہتوڑا اور ان کے لیے لوہے کے گرزیں جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے یعنی جہنم سے باہر جہنم ہی نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں لوٹا دیے جائیں گے اور حکم ہوگا چکھو آگ کا عذاب وضو کو الحریق تو جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے لوہے کے ہتوڑے مارے جائیں گے اور جہنم میں جب وہ نکلنا چاہیں گے پھر لوٹا دیا جائے گا اور کہا جائے گا آزار چکھو اللہ کی پنا اللہ کی پناہ جس جہنمی ہتھوڑے سے جہنمیوں کو مارا جائے گا اس کا وزن کتنا ہوگا ویٹ کتنا ہوگا پتا مسندی امام احمد حدیث نمبر گیارہ ہزار دو سو تینتیس ڈبل ون ٹو ڈبل تھری میرے آکاد عالم کے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر وہ لوہے کا گرز وہ ہتوڑا جس سے جہنمیوں کی پٹائی ہوگی مرمت ہوگی مارا جائے گا اگر وہ لوہے کا گر زمین پر رکھا جائے پھر سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو کر اسے زمین سے اٹھانا چاہیں تو نہ اٹھا سکیں اتنا وزنی ہتوڑا ہوگا جس سے جہنمیوں کو مارا جائے گا جو کفر کی موت مرے انہیں فرشتے ایسے ہتوڑوں سے ماریں گے جس کو سارے انسان اور سارے جنات مل کر بھی جمع ہو کر اٹھا نہیں سکتے میرے آکا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے فرمایا یہ مستدرک کی حدیث پاک ہے حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو تیرہ ڈبل ایٹ ون تھری اگر جہنمی لوہے کا ایک گرس پہاڑ پر مارا جائے وہ ریزہ ریزہ ہو کر راک بن جائے اس جہنمی کا حال کیا ہوگا جس کو فرشتے ایسا تھوڑا ماریں گے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو بس رہنا نہ قسم مولا خوش جس سے ہو بری با تیری قسم مولا اللہم ہم جرنی النار اوم اجرنی من النار ہوم اجرنی من, من, من, من النار آمین حضرت سینہ مالک بن دینار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں جب جہنمی جہنم میں ہتوڑوں کی ضربیں برداشت نہ کر سکیں گے تو گرم پانی کے حوضوں میں غوطے لگائیں گے اس کی تے میں چلے جائیں گے حضرت سئیہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے کیسی گرمی دنیا کی آگ سے سیونٹی ٹائمز بڑھ کر جہنم کی آگ ہے اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے کتنی گہرائی ہے ساڑھے سات سو سال کی مسافت کی گہرائی ہے اللہ کی پناہ اتنی گہرائی ہے جہنم کی اس کے گرو یعنی ہتوڑے لوہے کے جب جہنم کی یاد کریں گے خوف خدا پیدا ہوگا جب جہنم کی یاد کریں گے کہ بے نمازیوں کو جہنم میں کیسے سزا دی جائے گی انشاءاللہ شاء اللہ خدا پیدا ہوگا اور مسجد کی طرف ہم جائیں گے جب کافروں کو واقعی صحیح معنوں میں پتہ چل جائے کہ کفر کے سبب انہیں جہنم میں کیا سزائیں دی جائیں گی تو یہ شاید کفر سے توبہ کر لیں ان کو لگ پتا جائے اور یہ کفر سے باز آ جائیں اسلام کو اپنا لیں تو جہنم کا ذکر کثرت سے ہونا چاہیے ہمارے ہاں ذکر نہیں ہوتا جہنم کا معلومات ہی نہیں ہے یہ کتاب پڑھے نا جہنم کے خطرات مکتبۃ المدینہ کی متبو پتہ چلے جہنم کیا ہے اس کن کن امال سے جہنم کا خطرات ہیں اسی طرح جہنم میں لے جانے والے اعمال پوت ماشاء اللہ زخیم کتاب ہے ان گناہوں کا بیان ہے اس میں جو جہنم کی طرف لے جانے والے جلد بھی ہے جلدم بھی ہے اور اس کو آپ مکتبت المدینہ سے آن لائن بھی پرچیز کر سکتے ہیں بالمشافہ بھی پرچیز کر سکتے ہیں جا کر الحمد پاکستان بھر میں دنیا بھر میں کئی مکتبت المدینہ کی شاخیں برانچیز ہیں اور فرنچائز کی تراکیب بھی ہیں اللہ کی رحمت سے اور لاپ کا بھلا کرے داوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں بھی بسے بس لگتے ہیں وہاں سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں تو اللہ میں جہنم سے بچائے جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ایک عمل کفار سے دوستی رکھنا بھی اور یاد رکھیے کفار سے دوستی رکھنا حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے ہمیں ہمارا رب فرماتا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا جو ہمارا مالک ہے ہمارا مولا ہے ہمارا رزاق ہے وہ جنت میں بھی وہی داخل کرے گا جہنم کی سزائیں بھی اسی کی طرف سے وہ فرماتا ہے اپنے پاک کلام میں پارا تین سوریہ عالیہ عمران آئٹ نمبر اٹھائیس اللَّهِ فِي شَيْءٍ ترجمہ کنزول ایمان مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے مسلمانوں کے سوا اور جو ایسا کرے گا اسے اللہ سے کچھ علاقہ نہ رہا اس کو اللہ سے کچھ تعلق نہیں جو کافروں کو دوست بنائے تو وہ مسلمان جو کفار کے ممالک میں رہتے ہیں کفار سے دوستیاں کرتے ہیں یاد رکھیں کافر سے محبت بھی نہیں رکھ سکتے اور اس کی امانت آئی ہے پارا چھ سورہ معدہ آیت نمبر اکیاون ہمارا رب اجزا اجل کیا فرماتا ہے لن فور اون یہود و نصاروں کو دوست نہ بناؤ نہ یہودیوں کو دوست بناؤ نہ کرسچنز کو دوست بناؤ ہمارا رب ارشاد فرما رہا ہے بارہ اٹھائیس میں ارشاد ہوتا ہے ل عدو عدو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ جو کفار ہیں یہ ہمارے بھی دشمن ہیں ہمارے رسول کے بھی دشمن ہیں ہمارے رب کے بھی دشمن ہیں ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے کافر سے ہاتھ ملانا منع اسے کنیات سے ذکر کرنا اس کو مرحبہ کہنا منع اور مجبوراً بے دلی کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو وہ الگ بات ہے مفتی احمد یارخان نئی نے اس کا فرمایا کافر استاد کے ساتھ پاس پڑھنے کی اجازت نہیں یہ کفیہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس میں پڑھیں یہ سلسلے کا وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے اس لیے میں اس پر ختم کرتا ہوں یہ صفحہ نمبر چار سو اٹھائیس سے شروع ہو رہا ہے کفار سے دوستی وغیرہ کے بارے میں سوال جواب تو وہ مسلمان جو کفار کے ممالک میں رہتے ہیں اسلامی ممالک میں رہتے ہوئے کفار سے ان کے مراسی میں کاروبار تعلقات کاروبار کر سکتے ہیں مگر ان سے دوستی ان سے محبت کی اجازت نہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں کفر سے بچائے گناہوں سے بچائے ہر اس عمل سے بچائے جو اس کی ناراضی کا سبب بنتا ہے اور میں لے جانے والا کام ہے اللہ تعالی ہمیں ہر اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اس کی رضا کا سبب بنتا ہے جنت میں لے جانے والا کام ہے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم